بہانی نہ بنا اتم کافر ہو چکے مسلمان ہے کر اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے